a ناز شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں میرے مرشد محبوب سیدی حسین ابھی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد دے حضرت مولانا شاہ حقیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عنوان ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا اس کا پہلا شعر حضرت والا نے جو فرمایا ہے اس, کا اس کے دو مفہوم ہیں پہلے عرض کر دوں تاکہ شعر کا مزہ بھی بڑھ جائے نفع بھی بڑھ جائے حضرت نے فرمایا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا اس کی ایک تو مفہوم یہ ہے جو ظاہری وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارا ہماری حاضری حرم کاوی شریف میں حرمین شریف میں ہو جائے اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کا اصلی مفہوم یہ ہے عجم کے بیابا سے مفرور ہوں گا عجم کا بیابان گویا گناہوں کے کانٹوں سے بھری زندگی عجم کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ ابتباع سنت نبوی کہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم اور فرمایا کہ اے اختر میرے قلب و جہاں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں یعنی ایک شخص مدین شریف میں رہتا ہے تو بڑی قسمت کی بات ہے بہت نعمت ہے لیکن وہاں کے آداب کی رعایت نہیں کرتا سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا خلاف شریعت کاموں میں مبتلا ہے مثلاً داڑھی نہیں رکھتا بہت سے لوگ وہاں ہے رہتے ہوئے بھی داڑھی کی توفیق نہیں ہے جبکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو بائیں سے بھی ایک مٹھی ہو اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو اور چاروں امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن محمد ابن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ ہاں تو یہ چاروں امام فقہ کے ہیں ان کے نزدیک داڑھی کا ایک مٹھی بل اختفاق یہ بھی نہیں کہ کوئی اختلاف ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو ایک مٹھی سے کم پر کترانا یا منڈانا یعنی ایک مٹھی سے کم اس کو سیٹنگ کرنے کے چکر میں وہ اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں یہ ایک چاول بھی اگر ایک مٹھی سے کم ہو گیا تو بل اتفاق داڑھی کا ایک مٹی سے کمپٹ کچرانا اور منڈانا دونوں حرام ہے اور داڑھی کا رکھنا واجب ہے یہ سنت تو ہے لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے نہیں اگر نہیں رکھے گا تو گنا ہوگا تو اگر وہاں رہتے ہوئے داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو اور ٹخنا ڈھکاوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اسف اللہ من ال کابین من الزار فرنار جتنا حصہ ٹکنے کا اوپر سے آنے والے لباس اظہار کہتے ہیں جو لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہو اس کو اظہار کہتے ہیں تو جتنا حصہ ٹکنے کا اس لباس سے جو اوپر سے آ رہا ہے ڈھک جائے گا وہ جہنم میں جلے گا اور میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی رائب معمولی گناہ پہ نہیں ہوتی گناہ کبیرہ ہے اور اس کے متعلق بہت سے واقعات بھی ہیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھا کہ ٹخنا ڈھک رہا ہے زار نیچے لٹک رہا ہے تو فرمایا کہ ان اللہ لَا یہ ٹخنا ڈھاکنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے پسند نہیں فرماتے مردوں کے لیے دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں ٹفنے کا کھلا رکھنا واجب ہے اگر لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹخنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب چل رہے ہو جب کھڑے ہوئے ہوں تو حالتوں کے اندر ٹخنے کا کھلا رکھنا واجب ہے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں اینیش الساقیں ہیں میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں اشارہ تھا کہ کیا میں ٹخنا ڈھاک لوں کیونکہ سوکھے ہوئے ٹخنے تو سو کی پنڈلیاں ہیں معلوم ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن گناہ تیری طرف سے ہوگا ٹفنے ڈھانکنے یعنی ٹفنے ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے تو ان کی چادر چادر نیچے لٹک رہی تھی چادر کا نیچے لٹکانا بھی جائز نہیں ہے وہ اگر اس سے ٹفنے سے نیچے آ رہی ہو اس کو ٹفنے سے اوپر رکھے جیسے سردی میں شال اوڑھ لیتے ہیں چادر اوڑھ لیتے ہیں اس کو بھی نیچے لٹکانا اتنا کہ ٹفنے سے نیچے چلی جائے وہ بھی جائز نہیں تو چادر لٹک رہی تھی تو فرمایا کہ انا لکفی یا اس کیا میرے نمونے میں میرے لیے میری ذات میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے یعنی جب میرے ٹفنے کھلے رہتے ہیں تو عاشق کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر ہر ادا اس کو پیاری ہونی چاہیے تب تو عشق کامل ہے عطا کہ اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہ ہو اصل عشق یہ ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند ہم خود خود سجو کریں کہ ہمارے محبوب کی کیا پسند ہے اگر واقعی عشق ہے واقعی محبت ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خود کوشش کرے گا کہ میرے اللہ کو میرے نبی کو کیا کیا بات پسند ہے اور کیا کیا بات ناگوار ہے دیکھو کتنے کتنے واقعات ہیں صحابہ کے تو بڑے پڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک مکان دیکھا جس میں کچھ خبا سا بنا ہوا تھا وہ کسی صحابی کا تھا تو قبا کسی ضرورت سے بنایا ہوگا کسی وجہ سے تو صحابی پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے تو صحابہ نے عرض کیا, یہ فلاں صحابی کا گھر ہے وہ کچھ نہیں فرمایا جب یہ صحابی جن کا گھر تھا وہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا جواب نہیں دیا بہت پریشان ایک دوسری طرف سے جا کے سلام عرض کیا تو پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا بہت پریشان پھر تیسری دفعہ بھی جب سلام کا جواب نہیں فرمایا تو بہت ہی تنگ دل ہو گئے اور بہت گھٹنے لگے اور صحابہ سے پھر پوچھا کہ بھائی کچھ معلوم ہے کہ کیا بات ہوئی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں فرما رہے سلام کا تو صحابہ نے بتایا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں بس اتنا ہوا تھا کہ اس مکان کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے تو ہم نے جب بتا دیا تو آپ وہاں سے گزر کے آ تو فوراً سمجھ گئے اور جا کر جو ہے اس مکان کو ڈھا دیا سنیے تو آپ کہ گمبد کوئی قوا تھا اگر وہ بھی برابر کر دیتے صاف کر دیتے اس مکان ہی کو ڈھا دیا اور جا کر سمجھ گئے کہ یہ یہی معاملہ ہے جب وہاں پوچھا ہے اور یہاں جواب نہیں ہے تو اس کے علاوہ کیا معاملہ ہو مکان ہی کو ڈھا دیا اور اس پہ عجیب معاملہ یہ کہ جا کر خبر بھی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ احسان نہیں جتایا کہ آپ کو ناپسند تھا ہم نے ڈھا دیا اس کو بڑا ہم نے تیر مارا بڑا کمال کیا اور یہ یہی دل میں خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت ہوگی وہاں سے گزریں گے دیکھیں گے کہ مکان اس نے ڈھا دیا تو خوش ہو جائیں گے تو یہ صحابہ صحابہ کا اتفاق ایک دفعہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد حاضر ہو رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جب یہ حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر نہیں ایک عمومی حکم دیا بیٹھ جاؤ ان کو یہ ابھی وہاں جوتیوں میں تھے اور اسی وقت جو ہے وہاں پر بیٹھ گئے جوتیوں میں بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اندر آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ لیکن اتباع دیکھی آپ نے ہم نے ان کو ایک دن کہا مذاق میں یہ تو وہ سچ مچی سمجھ کے باہر نکل گئے لیکن یہ بھی ایک اتباع کی ایک محبت کی بات ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اور یہ خاصے دور بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ذرا اور دور چلے جائیے باہر نکل جائیے تو یہ باہر ہی نکل گئے مگر یہ اتباع کی بات ہے محبت کی بات ہے تو غرض صحابہ کی تو یہ محبت تھی آج ہم یہ سوال کرتے ہیں صاحب دلیل لائیے کتاب میں دکھائیے کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں ارے میرے حضرت فرماتے تھے کہ اگر ایک دس گلاس ہوں پانی بھرا ہوا ہے اس میں ٹھنڈا اور ایک کوئی آدمی کہتے کہ ان میں سے کسی ایک گلاس میں ناپاکی ہے پیشاب کے قطرے ہیں آپ آپ چاہیں گے اس میں سے کوئی گلاس بھی پینا نہیں چاہیں گے آپ کتنی احتیاط کریں گے آپ ممکن ہے جو میں پینے والا ہوں اس میں وہ ممکن ہے اس میں وہ ممکن ہے اس میں ہے, ہے, ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ایسے اشکالات کرنا اور دلیلیں مانگنا یہ تو محبت کے خلاف ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں اللہ اور رسول کی جو محبت ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے لیکن جو ہونی چاہیے جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے دلیلیں مانگنا بندے کا کام نہیں ہے بندے کا کام تو غلامی ہے غلامی تو اس لیے یہ گناہوں کا ایک شخص جو ہے مدینہ شریف میں رہتا ہے اور اس کو فرائض واجبات کی بھی جو ہے وہ توفیق نہیں ہو رہی اور بہت سے احکامات پہ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے آداب کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے آداب کی رعایت حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے مدینہ شریف میں دہی خریدا اور دہی جب کھایا تو اس میں ترشی معلوم ہوئی تو کہا کہ ہمارے ہندوستان کا دہی بہت میٹھا ہوتا ہے یہ کہہ دیا اور رات کو جو سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ناراضگی میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدینے سے نکل جاؤ ہاں؟ میں ہمارے مدینے کی چیز تمہیں گھٹی معلوم ہو رہی ہے اور اپنے وطن کی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے تو ناراض ہو جائے بہت روئے بہت روئے مگر کام نہیں بنا کام نہیں بنا فرمایا کہ بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے بہت خطرناک اور فرمایا کہ تریق العشق کلوہا عدم یہ جو, جو عشق کا راستہ ہے سراسر ادب کا راستہ ہے سراسر بے ادبی تو چلتی ہی نہیں آج جتنا با ادب ہوگا اتنا با نصیب ہوگا یہ ادب جو ہے بہت بڑی چیز ہے تو بعض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص مدینہ شریف میں رہتا ہے اور آداب کی رعایت نہیں کر رہا فرائض کی رعایت نہیں کر رہا واجبات کی رعایت نہیں کر رہا تو وہ زیادہ اچھا ہے یا ایک شخص جو مدینہ شریف سے بظاہر دور ہے جسم اس کا دور ہے لیکن قلب وہ جہاں وہیں لگے ہوئے ہیں ہر سانس میں وہ یہ فکر اس, اس, کی اس فکر میں گزر رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہے مدینے میں رہ کر خدا کو ناراض کیے ہوئے رہنا اچھا ہے یا دور رہ کر اللہ اللہ کی رضا حاصل ہو وہ شخص اچھا ہے تو یا یہ مفہوم دوسرا یہ ہے کہ اعظم کے بیاگاں سے مفرور ہوں گا اس میں گویا ایک عہد بھی ہے ایک اعظم ہے ارادہ ہے کہ میں گناہوں کی کانٹوں بھری زندگی چھوڑ کر گلستانِ طیبہ سے مسرور ہوں گا یعنی سنت اور شریعت کی زندگی کو اپنا کر اپنے قلب کو گلو گلزار کر لوں گا اپنے مولا کو راضی کر لوں گا اپنے مولا کو خوش کر لوں گا خالقِ خوشی کو خوش کر دوں گا یہ اس کے دو مفہوم ہیں اگرچہ وہاں کی جسمانی حاضری بھی بڑی نعمت ہے عجم کے سے سم ہوں گا عجم کے بیاب سم پور ہوگا گلستان بے باس مسرور گا عجم کے سے سم ہوں گا मसरूर हाँ हा, औरतों के लिए टफने ठाकना वाजिब है टफने ढांकना वाजिब है औरतों के लिए मर्दों के लिए है ये हुक्म और वो भी दो हालत में कि जब चल रहे हो जब खड़े रहे हो اجم کے بیاب مسرور ہوگا عجم کے بیاب سے مسرور ہوگا گلستان تہبا سے مسرور ہوگا گلستان تہبا سے مسرور ہوگا دیکھو بھائی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اگر نصیب ہو جائے تو دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے سمجھے اللہ کا وعدہ ہے الفلح حیات الطیبہ ہم ضرور بے ضرور اس کو بالط زندگی دیں گے بالف زندگی اللہ کا وعدہ ہے احکم الحاکمین کا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے بندے بنے ہوئے ساری دنیا کی مانتے ہیں اللہ اور رسول کی ماننے میں شرماتے ہیں دین دین پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں معلوم نہیں ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ ہم ایسے ظاہر آہ... میں تو بڑے غیرت مند بنتے ہیں لیکن دین کے احکام پر عمل کرنے میں ہم بہت ہی یہ شرم تھوڑی ہے یہ شرم تو گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا آپ کے ظاہر کو اپنانا آپ کے باطن کی نقل کرنا یہ تو عشق عشق عشق عشق کا تقاضا ہے محبت کا تقاضا ہے اس محبت میں ہم فیل ہوئے جا رہے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں ہمیں شرم ہے اور غیروں غیروں کی ہونت تو یہ چاہیے کہ غیروں کی شکل بنانے میں غیرت اور شرم آنی چاہیے کہ ہم ہم مسلمان ہو کے ہم اپنی داڑھیوں کو چھیل رہے ہیں اور کتر رہے ہیں اور آدھی داڑھی تو بھائی کافر بھی رکھ لیتا ہے یہودی بھی رکھتا ہے فرینچ کٹ جسے کہتے ہیں یہ داڑھی کیا کمال ہوا اگر مسلمان ہو اور عشق و محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوری داڑھی رکھو اور اس جھنڈے کو لہراؤ بھی کو دباؤ بھی نہیں بھاجی لوگ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کہ پیچھے ہو جائے تھوڑی سی ذرا مسٹر ملا کے درمیان رہے تو یہ, یہ بھی محبت کے خلاف ہے اس کو لہرا ہو. حضرت نے فرمایا اسلام کا جھنڈا ہے اس کو لہرا کے چلو اپنے دین پر عمل میں کیا شرمانا جم کے بیابر ہوگا مفرور ہوں گا عجم کے گلستان پیما سے مسرور ہوں گا ارے بھائی کم سے کم دل میں تو ارادہ تو کر لو اگر کمزوری ہے عمل میں لیکن ارادہ کر لو کہ ہم ان اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھ کو عقل سلیم متا فرما دیجئے اور مجھ کو حق پر عمل کرنا بھی نصیب فرما دیجئے کیونکہ سوچو تو صحیح آنکھ بند ہونے کے پاس جانا کہاں ہے کس کے پاس جانا ہے سے واسطہ پڑنا ہے اے? پھر یہ دنیا والے جن کی خاطر ہم اپنی شکلوں کو بگاڑے ہوئے ہیں یہ وہاں کام آئیں گے وہاں تو بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے جانتے بھی نہیں جب ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے تو دوست کیا دوست کو پہچانے گا بھائی تو یہ کون گھاٹے میں سوچو آج اگر کوئی تانا بھی دے کہ ملا ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کے طریقے اختیار کرنے پر ہم کو تانا پڑ رہا ہے اے? یہ تو بڑے خوش نصیبوں کی بات ہے بھائی یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب اکیلے تھے نبوت عطا ہوئی اکیلے تھے بالکل اکیلے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس میں کتنے تانے ان کو پڑے اور کتنی ان کو زخم کھانے پڑے اور کتنی مصیبتیں اور مصائب کو برداشت کیا لیکن ہمیشہ یعنی اس سے بات تھوڑی آئے کہ لوگ لانت بلامت کر رہے ہیں جب صحابہ نے صحابہ ایمان لے آئے پھر دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا نارے اللہ جس سے پورا مکہ کے درو دیوار ہل گئے اور پھر ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دو سفے بنائی گئیں اور جا کر بیت اللہ نے نماز ادا کی لیکن اس سے پہلے کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے برداشت کیا اکیلے کاٹ راستے میں کانٹے بچھائے گئے جب آپ رکوع میں ہوتے تھے اس وقت اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے کمر پہ ڈال دی جاتی تھی سوچو یہ یہ تکالیف ہم کو آ رہی ہیں کیا کوئی ہم کو اس طرح کر رہا ہے کوئی ہمارا نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے داڑھی رکھنے میں کوئی رکاوٹ پڑتا ہے ایسی کیسی افسوس اور شرمناک بات ہے کہ ذرا سا کسی نے ملہ کہہ دیا بس ڈر گئے ارے مرد بنو مرد میرے حضرت دیتے ہیں کہ شعر بنو شیر تو کیا ہوتا ہے کہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے شعر یہ عادت ہے کہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے اسی کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ارے زمانہ کیا چیز ہے بھائی مومن شیر بن کے چلے اور مزاحان حضرت فرماتے تھے کہ بھائی داڑھی مڈا کے کبھی شیر دیکھنے مت جانا چڑیا گھر میں شیر دیکھنے داڑھی مڈا کے مت جانا دور دور رہنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں شیر نہیں سمجھ کے تمہارا چوما لے لے ارے مد بنو یار کیا یہ آدھی داڑیاں کام نہیں آئیں گی بتا دیا صاف صاف آج کہہ رہا ہوں آدھی داڑھی کسی کام نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی جو تم نے داڑھی نہیں رکھی کیا جواب ہوگا ہمارے پاس ارے دوستو دنیا چند دن کی ہے تھوڑے دن کے بعد یہاں سے جانا ہے کیوں اس فانی زندگی کی خاطر کیوں فانی لوگوں کی خاطر کیوں فانی مخلوق کی خاطر نہ یہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے جو باتیں بنا رہے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے اور جو جو باتیں سن رہا ہے وہ بھی نہیں رہے گا ان لوگوں کے خاطر اس دنیا کی خاطر کیوں اپنا نقصان کرتے ہو دوستو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہزاروں صحابہ لاکھوں صحابہ اور تابعین اور, اور اولیاء اللہ نے پوری پوری ڈاڑیاں رد کی ہیں ان کی پارٹی میں آ جاؤ فائدے میں رہو گے ان کی پارٹی سے باہر نکلے نقصان میں رہو گے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی اشاعت فرما رہے ہیں یا تنسل مطمئن الا رب کی رازیت مرضیہ خود خلی فی عبادی ود کھلی جنتی پہلے میرے محبوب مقبول بندوں میں داخل ہو جاؤ محبوب مقبول بندے داڑیاں نہیں کٹاتے ان کی داڑیاں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کرو گے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں ملاوں سے دوری دور رہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کام ہو جائے تو ملاوں سے دور رہ کے کہاں تک بھاگو گے وہاں یہاں سے بھاگو گے وہاں پھنس جاؤ گے اول تو یہیں پھنس جاتے ہو جب نکاح کراتے ہو کسی داڑھی منڈے سے نکاح کرانا پسند کرتے ہو یا داڑھی والے سے داڑی والے نیک آدمی سے نکاح کرواتے ہو پھر اس کے بعد بچے کو اذان دینی ہوتی ہے داڑھی والا تلاش کرتے ہو یا داڑھی تلاش کرتے ہو پھر جنازہ اگر پڑھانا ہوتا ہے تو داڑھی منڈے سے پڑھواتے ہو یا داڑھی والے سے پڑھواتے ہو مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہو پھر یہ سب کام تو مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہو پھر اور باقی کام کہاں گئے یہ کیسی افسوس کی بات ہے دوستوں داڑھی رکھنا واجب ہے یاد رکھو اور میرے تھے کہ داڑھی का مونڈنا ایسا گناہ ہے جو چوبیس گھنٹے کا گنا ہے چوبیس گھنٹے کیوں اس لیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی حالت میں شخص سو رہا ہے تو گنا کر رہا ہے جاگرا ہے دو گنا کر رہا ہے چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں رہنا یہ گاڑی منڈا کر رہنا یا ایک مٹھی سے کم پر رہنا یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی حالت میں جی رہا ہے چوبیس گھنٹے گناگار لکھا جا رہا ہے تو اللہ اور رسول کی پارٹی میں آنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے دوستوں حجم کے بیابا سے مسرور ہوں گا پلستان طیبہ سے مصرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی میں دیدارے گم بد سے مخ ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوں گا ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کے داڑی نہ ہو تو اس کو حقیقت سمجھو اول تو یہ ہے کہ معلوم نہیں کل ہمارا کیا حال ہونے والا ہے بہت سے بڑے بڑے ہاتھی پھسلتے دیکھے اس لیے اپنے وہ اپنے نیک عمل پر ناز نہ کرو اور دوسرے کے گناہ پر اس کو حقیق مت سمجھو دوسرے یہ کہ معلوم نہیں اس نے دل میں اگر اب یہ بھی ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ جو ہے میں اس کو بلیٹ نہیں لگاؤں گا گاڑی کو چھوٹا نہیں کروں گا ایک مٹھی کروں گا تو اب ہم اگر اس کو حقیق سمجھ رہے ہیں تو یہ حرام ہے اور دوسرے یہ کہ وہ تو توبہ کر کے اللہ عالا ہو گیا اور ہم اس بدگوانی میں پھنس گئے اس لیے یہ یہ بات نہیں ہے کسی کو حقیق مت جانو معلوم نہیں کل کیا ہونے آتا کی نے فرمایا کہ کاثر کو بھی حقیر مت جانو ممکن ہے کہ وہ توبہ کر کے ایمان لے آئے اللہ والا ہو جائے ایسے بہت سے واقعات گزرے اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا میں دیدار ہوگا میں دیدار ہوگا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا کبھی نور رہوں گا کبھی پور رہوں گا اجم کے بیا سے مسرور ہوں گا گلستان بے سے مسرور ہوں, ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہ ہوتے میں فیض میں فیض شفات میں مغور رہوں گا وہاں کا یہی ہے حاضری کا طریقہ بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو جائے تو وہاں سلام بھی عرض کرے اور اور یہ اہل اہل حق کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز اقدس میں حیات ہیں اور سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی فرماتے ہیں اور دوسری بات دوسری طریقہ وہاں کا یہ ہے کہ وہاں خوب سلاۃ و سلام پیش کر کے خوب استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے اور ایک آیت ہے اس کا حوالہ بھی دے وََ النم ون اِلّم ونف جاؤ گا الله اللہ وسط الرسول حوالا تو کہ ولحم ایک غلط من کم جن لوگوں نے اپنے مفہوم مرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے پر خوب ظلم کیا جاؤ کا اور وہ آپ کے پاس آتے اس وقت جو حیات کے ادب ہوتے ہیں وہی بات الماد کے بھی ادب ادب ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں جا کر جو ہے وہاں یہ عرض کرے کہ یا اللہ یہاں تک اپنے اختیار سے میں آ گیا ہوں میرے اختیار یہ تھا اللہ تعالیٰ جتنا اختیار آپ نے مجھے عطا فرمایا میں یہاں آ گیا جاؤ کا آپ کے پاس آتے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ظلم کیے اپنے اوپر گناہ کر کے بندہ اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہے کیا ہم اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اللہ کو اپنی عبادت سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہمارا اپنا نفع نقصان ہے تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کر کے وہ جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے فصل و فرم اللہ اور اللہ سے مغفرت چاہتے استغفار کرتے مغفرت چاہتے اور وسطرح رسول اور آپ بھی یعنی ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا وجد اللہ طواب الرحیم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو طواب اور بہت طبع قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا بات ہے تو یہ وہاں کی حاضری کے دب ہے کہ یا رسول اللہ وہاں کہے یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں جتنا اختیار تھا میرا وہ میں نے کر لیا اب میں اللہ تعالیٰ سے بھی استفار کر رہا ہوں اب آپ یہاں تک تو میرا کام تھا یہاں تک تو میرا اختیار تھا اب بدطوفر الحم الرسول کا جو جز ہے وہ آپ پورا کر دیجئے میرے لیے اللہ سے گناہوں پر استغفار فرما دیجئے معافی کی طلبی فرما دیجئے یہ ہے وہاں کا ادب وہاں جا کر یہ کہے اور وہاں کے ڈیزائن اور نقش و نگار جو لوگ دیکھتے ہیں اور موبائل کیمروں کے اندر اس کے نقش و نگار محفوظ کرتے ہیں انتہائی بے ادبی ہے اس جگہ کھڑے ہو کر ساہد ساحد مکان سے اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے محبوب سب سے بڑے پیارے اللہ تعالیٰ کے وہاں تو اللہ تعالیٰ حاضری نصیب کر رہے ہیں اور رسول کو چھوڑ کر اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر ہم در و دیوار کے تصویریں لے رہے ہیں انتہائی بےغرتی کی بات ہے دوست بہت بےغرتی کی بات ہے اس سے مکمل اجتناب کی ضرورت ہے اور اس عمل پر خدا اور رسول کی پھٹکار کا اندیشہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عتا فرمائی جہاں تمام فا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جہاں رکھا ہوا ہے وہ جگہ عاظم سے بھی افضل ہے لوہ کرسی سے بھی افضل ہے دوستوں اتنی بڑی جگہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ تعاف فرمارے اور ہم جو ہے ایسی بےغیرتی کا مظاہرہ کریں کہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نقش و نگار ارے انہوں نے نقش و نگار بنایا نبی کی محبت نے لیکن نہ نمائش کے لیے نہیں بنایا انہوں نے وہ آپ دیکھ کے دیکھا ہے کہ آپ تصویریں کھینچے اس کی جہاں جس سے ملنے گئے ہو اس کی تو خبر ہی نہیں ہے اور جیکر ادھر درو دیوار سے مل رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے دوستوں تو یہ وہاں پر پہنچ کر گناہوں سے اپنے گناہوں پر استغفار اللہ سے بھی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ میرے لیے آپ استغفار فرما دیجئے جو جز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ اب امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہوگا ہمارے لئے تو آپ وَوَجَدُ اللَّهَ تَوْغَابَ الرَّحِيمَةَ کا جو آپ پورا کر دیئے کہ ہماری تعبہ کو قبول فرمالی جئے اور ہم پر رحمتوں کی بارش فرمالی جیے. عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مصرور نی دار گنبد سے مخمور ہوگا نتی تار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا با شفاعت میں ہوں گا ایک بات اور یاد آئی درمیان درمیان میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں تو حضرت والا رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے وہاں وہ جو حبشی عورتیں ہوتی ہیں دور دراز سے آنے والی وہ بیچاری اپنا سامان وامان لے کے آتی ہیں ان سے انڈے خرید لیتے تھے تو ایک دو دفعہ انڈے خریدے تو وہ خراب نکلے تو انہوں نے انڈے لینا چھوڑ دیے خریدنا چھوڑ دیے رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سی فرمایا یہ غریب عورتیں ہیں ان سے انڈے خرید لیا کروں بس پھر تو عائش کو کیا چاہیے پھر وہ خوب خرید خرید کے تقسیم کرنے لگے تو وہاں کی کسی چیز کی برائی نہ کرو اور کوئی دو... وہاں تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال ہے بڑے بڑے اولیات کہ وہاں دھکے کھا کے مزے لیتے تھے دھکا پڑ گیا تو ان کو مزہ آتا تھا کہ یہاں کے تو دھکے خوش نصیبوں کو ملتے ارے بہت بڑا دربار ہے دوستوں کعبہ شریف بھی بہت بڑا دربار ہے سب سے بڑا دربار اور یہ بھی بہت بڑا دربار ہے یہاں ہم اللہ کے بھی مہمان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہوتے ہیں ڈبل مہمانی ہی ہوتی ہے یہاں بہت بڑا دربار ہے دوستوں یہاں دنیا کے پیچھے پڑنا مارکیٹوں میں توفے اور ہدیہ تلاش کرنے کے چکر میں وقت کو ضائع کرنا تھوڑا بہت ہدیہ لے لیا یہ بھی سنت ہے خجور زمزم سے بڑھ کے تو کوئی ہدیہ یہ لے لیا. نہیں تو کوئی چھوٹی موٹی چیز گھر کے لیے بھی خرید لی. جائز ہے. لیکن اس کے پیچھے وقت پر کرنا فلا مارکیٹ میں چلتے ہیں دو ریال سستا وہاں مل رہا ہے دس, دس دس منٹ واک کر کے وہاں جا رہے ہیں یہ وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے دوستو بس وہاں تو جاؤ تو بس عبادت ہی عبادت میں لگو بس پھر موقع دوبارہ معلوم ہی کب ہاتھ آئے نہ گناہوں سے اپنے بق شفاط میں مغبور رہوں گا اڑے گی ہوا سے جکا کے مدینہ اڑے گی ہوا سے جکا کے مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا میں سے غباروں میں مستور رہوں گا بڑے گی ہوا سے کے مدینہ میں سے غباروں مستور ہوں گا مستور مانے ڈھانپ لینا تب جانا، تب جانا، اس میں چھک جانا یعنی عشق و محبت کی انتہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے مدینہ شریف تشریف لاتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو تھوڑا سا ہٹا لیتے تھے کہ مدینہ کی مٹی اور آب و ہوا میرے جسم کو لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے اتنی محبت تھی اور اس محبت کی کیا وجہ تھی سب سے بنیادی چیز اللہ کا دین اللہ کی شریعت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے اپنا دین پھیلنا منظور فرمایا جہاں سے انصار کے ذریعے دین پھیلا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے محبت تھی تو یہ محبت کا معاملہ تھا کہ اپنی چادر مبارک کو سرکا دیتے تھے کہ کچھ اس کی مٹی اور ہوا مجھ کو لگ جائے گی ہوا سے جو خا مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور رہوں گا میں روزے پیسل علاندر کر کے میں روزے پیسل علاندر کر کے بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجانور رہوں گا میں روزے بسلے اعلی کر کے میں روزے بسلے اعلی کر کے بدل نور ہوں گا رہوں گا ب نور ہوں گا بجانور ہوں گا عجم کے بیا بات ہوں گا گلستان پہ سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شاموں سہل سے مدینے کے انوار شامو سحر سے ترا پا دلو جان سے مسرور ہوں گا ترا پا دلو جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شاموں سحر سے ترابا دلو جان گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی چیزیں ہیں وہاں کی حاضری بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے بھائی ہر ایک یہ مال و گھر سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص متبع سنت و شریعت نہ ہو لاکھ دفعہ بھی حاضری نصیب ہو جائے اللہ اور رسول اس کا راضی نہیں ہوگا یاد رکھ لینا ہاں بہت سے لوگ ہر سال ان کو بلکہ ہر سال میں دو دو دفعہ حاضری نصیب ہوتی ہے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں فخر اللہ کو پسند نہیں ہے غرور اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سب ضائع کرنے والی بات ہے حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے ایک صاحب مہمان آئے تو اس نے کہا اپنے نوکر سے کہ دیکھو وہ جو میں دوسرے حج سے سرائی لایا تھا نا اس میں ان کو زمزم, سے زمزم ملا ان کو سراہی میں لا کے فرمایا کہ اس ظالم نے ایک جملے میں سارا حج ضائع کر دیا یہ بتانا کہ میں نے دو حج کیے تین حج کیے یا یہ فخر غرور کرنا کہ مجھے ہر سال وہاں جانا میں وہاں جاتا ہوں اور ہر سال میں دو دفعہ جاتا ہوں یہ فخر غرور پسند نہیں اللہ کو بھائی حضرت فر... اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر اور بڑائی میری چادر ہے جو اس نے گھسنے کی کوشش کر دے... کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا اللہ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے دیکھو دوستو تکبر وہ چیز ہے جس جس نے شیطان تک کو مردود کر دیا شیطان اللہ کے کتنے قریب تھا لیکن تک... تکبر کی وجہ سے ہے نا قرآن پاک میں ابا وسط اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تکبر نے جو ہے اس کو برباد کر دیا مربوط کر دیا اس لیے بڑی خطرناک بیماری ہے تکبر اور اسی لیے مرشدین کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے کہ بغیر کسی مرشد کے تکبر غرور اور عجوب اور حسد اور بغض اور بد گمانی اور بد نگاہی اور طرح طرح کے اخلاق رضیلا بغیر کسی مرشد کے سفل کی صفائی نہیں ہوتی دوستو جب تک کسی کو اپنا مرشد نہ بنائے گا اس وقت تک حالت بدلے گی نہیں سمجھتا رہے گا کہ ہم بڑے اوپر جا رہے ہیں لیکن فرمایا کہ بے رفیق ہرکشد دراہش گمر شدہ کا ہےش عمر گزر جائے گی لیکن اللہ کے عشق و محبت کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی دوستو اس لیے مرشد کو پکڑو جس سے مناسبت ہو جو متبع سن تو شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اور مناسبت بھی ہو اس کی بات دل کو لگتی ہو اس کی ادائیں اس کی گفتار سب دل کو لگتی ہو جلدی کر لو میرے دوستوں اس سے پہلے کہ قبرستان جانا پڑ جائے پہلے پہلے کام کر لو دیکھو ڈاکٹر کو ہر مرض انسان بتاتا ہے نہیں بتاتا اپنا علاج جو خود کرتا ہے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے وہ خود ہی قبرستان پہنچ جاتا ہے اپنا علاج خود کرنے کی کوشش نہ کرو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو وہ دوا دیتا ہے تھوڑے دن تو ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ شفا ہو جاتی ہے یہی قائدہ روحانی تربیت کا بھی ہے میں ممنون ہوں گا خدا کے ہاں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اتنی خطرناک بات ہے اس لیے اس کا اس کی صفائی ضروری ہے کہ نہیں دوستو اس کی صفائی کرنے والا ہوتا ہے صفائی کرنے والے کو نہیں پکڑو گے تو صاف نہیں ہوگی میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوگا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نمغر ہوں گا کبھی دل میں اپنے ہوں گا ہر عمر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور مانے کامیاب یہ ایک ہی راستہ ہے دیکھ لیجئے یہاں اس شعر کو دیکھ لیجئے غور سے نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جل یہ راستہ اللہ تک پہنچانے والا سنت کا راستہ ہے سنت کے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب گمراہی کے راستے سب خطرناک ہیں سب گمراہ کرنے والے ایمانی موت واقع کرنے والے اگر راستہ ہے کوئی اللہ تک پہنچنے کا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہر اکر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے نن منصور ہوگا گا کے شہیدوں کے خونے وفا سے عہد کے شہیدوں کے خونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا پابند دستور اللہ کے قانون سے سبق لوں گا اللہ کے قانون پہ عمل کروں گا کہ دیکھو صحابہ نے تو ایک دن میں میدانِ وہد میں ستر صحابہ نے جانے دے دی اور ہم سے یہاں اپنے نفس کی جان جاندینی نکالی جا رہی ہے ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا شرحی پردہ شروع کیا ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا ارے دنیا سے کٹ جاؤ گے ارے ہم تو تمہارے پرانے ارے پرانے ہیں لیکن فرمایا میرے مرشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب بچہ چھ مہینے دو سال تین سال کا ہوتا ہے تب تک تو ماں اس کو حقاتی متاتی ہے سنجا کراتی ہے لیکن جب آٹھ دس سال کا ہو جاتا ہے تب بھی کیا حکاتی بتاتی ہے کوسی بے زیرت ماں ہوگی وہ یہ کبھی کرتے ہیں نہیں بس دو تین سال کیا اس کے بعد وہ خود خود کرتا ہے شرم آتی ہے تو اسی طرح سے یہ کیسے کیا معاملہ ہے ہمارا کہ بڑے ہو گئے اب احکامات بدل گئے نامحرم ہو گئے نامحرم ہو کے احکامات لاگو ہو گئے دس سال کا دس سال کی لڑکی ہو جائے اس کو اس کو پردہ کراؤ اور بارہ سال کا لڑکا ہو جائے اس کو پردہ کراؤ چھوٹی چھوٹی آپ سے میں کیا ارض کروں مجھے شرم آتی ہے کہتے کہ سات سات آٹھ اٹھ سال کی لڑکیاں جو ہیں ان کی عزت لوٹی گئی ہے لباس ایسے اڑیاں لباس پہنانا بغیر آسین کے کپڑے لڑکیوں کو پہنانا یہ بہت ہی بےودہ حرکت ہے اور اس سے کیا ہوا کہ جا رہی تھی اکیلے میں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچی کی عزت لوٹ گئی کیا میں ارض کروں دوستو دل روتا ہے یہ بات بیان کرتی بہن بھائی بیٹھے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور غیرت نہیں آ رہی اور کیا ہوا دارالعلوم جا کے پوچھ لیجیے ہماری بات کا کو تو کوئی وہ نہیں دارالعلوم جا کے پوچھیے وہاں فتو آئے رکھے ہیں کہ بہن بے, بھائی نے جو ہے بیٹی کی بہن کی عزت لوٹ لی باپ نے بیٹی پہ حملہ کر دیا یہ, ہو, یہ جا کے پوچھ لیجیے اگر ہماری بات کا یقین نہیں شرعی پردہ کرو دوستو اللہ اور رسول کو راضی کرو اللہ پر فدا ہو جاؤ اس کے بعد دوسری کو زندگی نہیں ملے گی فدا ہونے کے لیے جو کرنا ہے آج سے ارادہ کر لو کہ اللہ ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں شرعی پردہ کریں گے جتنے نامحرم رشتے دار ہیں ان سے ہم پردہ کریں گے آپ کا قانون چلے گا دنیا کا قانون ہم سے نہیں چلے گا رشتے دار بعد میں پہلے آپ کا رشتہ پھر بعد میں ماں باپ کا رشتہ بعد میں گھوپا خالو تایا جتنے ہیں سب کا حق حق محبت ادا کرو حق رشتہ ادا کرو لیکن قانون ان کا چلاؤ قانون ان کا چلاؤ جہاں جہاں وہ جس طرح جو طریقہ ہے رشتے داروں کا حق ادا کرنے کا اس طریقے سے رشتے داروں کا حق ادا کرو کے شہیدوں کے خونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا نہ جور ہو کر نہ میں ہوں گا میں نہیں جدا جدا ہونا شراخ یعنی میں اگرچہ مدینہ وہی بات جو میں نے پہلے مدینہ شریف سے دور ہے لیکن دل وہی ہے ہر یہ جستجو لگی ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا جو کام میں ابھی کرنے والا ہوں میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا تھا بس یہ ہے مدینے اصل مدینے میں رہنا یہ ہے دوستو مدینے میں جب قلب وہ چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا میں جور ہو کر نہ میں ہوں گا میں محجور ہو گل نا میں جور گا جم کے بیا بفر رہوں گا بھائی ارادہ کر لو میرے ساتھ بولو ارادہ کرو کہ ہم اجم کا بیابان یعنی گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں گے نہیں کہتے کہ ہم آپ ایک دم جمپ لگا کے آسمان پہ پہنچ جائیں کوشش تو کرو ہاتھ پھر چلاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے سہی کچھ تو کرو بھائی کچھ تو کرو میں بھی اور آپ بھی ہم بھی سب اجم کے بیا ہوں ہوگا اجم کے بیا ہوں گا گلستان پہ بات مسرور ہوں گا گلستان پہ باس مصرور رہوں گا آخری شیر قبا کی زیارت و نفلوں سے قبا کی زیارت و نفلوں سے اختل ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور وہاں پر دو نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی ہفتے والے دن مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے لیکن آج کل اختلاط کا بڑا خطرہ رہتا ہے عورتوں مردوں کا اختلاط اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے اگر زیادہ اختلاط کا خطرہ ہو تو نفل پڑے بغیر ہی واپس آ جاؤ کیونکہ فرض کو اختیار کرنا فرض کی فرض بچانے کے لیے سنت کو ترک کرنا ضروری ہے سنت کو ترک کر جب فرض کی حفاظت کے لیے سنت کو ترک ضروری ہو جائے گا کیونکہ اختلاط حرام ہے اور نفل تو نفل ہے مستحد ہے نفل ہے نفل کو تو جو ہے موقوف کر دیا جائے گا فرض کی حفاظت کے لیے یہ اختلاط سے اختلاط سے بچنا فرض ہے عورتوں مردوں کا اختلاط سے بچنا فرض ہے تصویر کشی بھی وہاں ہو رہی ہے بہت کچھ کام ہو رہے ہیں بہت سے لوگ ایسی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں بعض بعض دفعہ کوئی مسئلہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو کہے صاحب سعودی عرب میں تو یہ ہوتا ہے ارے سعودی عرب والے دین کے ٹھیکےدار تھوڑے ہیں بھائی دین تو وہ ایک ہی ہے چاہے وہ چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو کہیں بھی ہو دین تو اللہ کا ایک ہی ہے وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے الگ اگرچہ ان میں کروڑوں خوبیاں بھی ہیں وہ تو دیکھتے نہیں ہیں لیکن ایسی باتوں میں ارے سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے تو سعودی عرب والوں نے چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے کوئی بھی ہو چلنا تو دین پر پڑے گا ان کو دیکھ کر مت چلو کتاب و سنت کو دیکھ کے چلو اولیاء اللہ کو دیکھ کے چلو کہ وہ کیسے چل رہے ہیں کی زیارت و نفلوں سے اختر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر اک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر اک راہ سنت سے پر نور ہوں گا گاجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا ارے ذرا زور سے کیے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا یار ہم اتنی دور سے آتے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہم کوئی آپ سے پیسہ مانگتے ہیں نہ کوئی چندہ مانگتے ہیں نہ اپنی سواری اللہ نے دی ہے اسی میں آتے ہیں کوئی حجا خرچہ بھی نہیں لیتے ہیں تو پھر بھی آپ تھوڑا تو ہمارا ساتھ دے دو یار اتنا تو کر دو کتابیں بھی ہم آپ کو مفت میں لا کے دیتے ہیں حالانکہ مفت میں چھپتی نہیں ہے لوگ جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اب اگر ہم تو آپ سے نہیں مانگتے ہم آپ کو مفتی میں دیتے ہیں لا تو آپ ہمارا اتنا بھی ساتھ نہیں دے رہے کہ ہمارے ساتھ در... ہمیں خوش کرنے کے لیے کر لو یار یار نہ کرنا تو چاہیے اللہ کو خوش نیت کرنی چاہیے ہر کام میں یہ نیت ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے ہر کام میں یہ نیت ہر کام کے اندر کوئی عبادت ہو ذکر ہو اذکار ہو کچھ بھی ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے تو بندے کو خوش کرنا بھی اللہ کی خوش کرنے جان کسی بندے کو فرمایا کہ سنیے مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلب المبمن افضل من عبادت کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا یعنی اس کو خوش کر دینا افضل عبادت سقلائن. بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے اور آج ہمارا کیا حال ہے ما... یعنی بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا ذرا سی دیر میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں کسی کا دل توڑ دیتے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے عرض کیا ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تیری آبرو سے زیادہ ایک مومن کی آبرو اور ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم تو مومن کے دل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ذرا بے بے بے, بے سوچے سمجھے ادھر کچھ کہہ دیا ہے. بے سوچے سمجھے ادھر کچھ کہہ دیا وہ بیچارہ دل پکڑ کے رو رہا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہم کسی کا دل توڑیں اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کے دل کو دل میں خوشی کو داخل کر دینا مومن کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا اس کو خوش کر دینا کسی بھی طریقے سے اور وہ کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو ورنہ آپ کہیں گے صاحب ہمارے رشتے دار ہے وہ گانا بجانا بھی ہے تصویر کشی بھی ہے ڈانس بھی ہو رہا ہے رشتہ ہے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑی ہوگا یہ ہے کہ یہاں اصول اتنا نہ پڑے گا میں کیس... کیا اصول ہے مدارات القلق ماں مراعات الخال یعنی اللہ کی... اللہ کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے پھر مدارات کرو مخلوق کی یہ نہیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف ان کو خوش کرنے چلے گا بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا بے سوچے سمجھے بولتے ہیں دین سیکھا نہیں کہتے ہیں صاحب کہ دعوت کو قبول کرنا سننا یہ تو آپ کو یاد رہا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے یہ یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانا بجان, گانا بجانا مٹانے کو آیا ہوں یہ کیوں نہیں یاد رہا آپ کو یہ کیوں یہ کیوں نہیں یاد رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گانا سننا آ, کانوں کا ذنا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں فر, آپ کو یہ یاد آ رہا کے صحابی فرماتے ہیں کہ النا رخیت الزنا یہ زنا کا آلہ ہے گانے سننا یہ آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تصویر کشی حرام ہے آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور ڈانس کرنا اور ساری یہ خرافات کرنا اور اتنی لائٹنگ لگانا کہ دور دور سے نظر آئے یہ اسراف ہے اور اسراف حرام ہے اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے یہ باتیں آپ کو یہ چیز یاد نہیں رہتی یہ کہتے ہیں صاحب آپ ہمارا دل توڑ ہیں اور دعوت قبول کرنا سنت ہے بتائیے یہ کون سی سنت ہے بھائی آپ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیے دعوت قبول کرنا سنت ہے آئیے مل کر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں آئیے مل کر کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بے ضرورت بلا اوزر سنت کے خلاف اور لائٹیں ہو رہی ہیں اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے باہر جگہ ایسی خناتیں سننے سننے میں آتی ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے بالکل پردہ کیا ہوا ہے عورتیں ایک طرف ہیں اور مرد ایک طرف ہیں اول تو وہاں کے داخلے کی جگہ ہی ہے جہاں سے عورتیں آ رہی ہیں وہیں سے مرد بھی جا رہے ہیں اندر اندر جا کے صنعت لگی ہوئی الگ الگ اور اس میں جو ہے وہ کھانا کھلانے والے بھی پہلے جو ہے وہ مرد ہیں جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ہجڑے ہی ہیں کیا ارے وہ بھی مرد ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں بےغیر بے اور یہ بےغیر بنی ہوئی عورتیں جو ہے وہاں پردہ پھر رہی ہیں اور ساتھ میں دیکھا کہ وہ قناط جو ہے اس کے درمیان درمیان میں سے بھی وہ جگہ خالی ہے اس میں سے نظر آ رہا ہے اور قناط اتنی باریک لگاتے ہیں کہ صاف نظر آتا ہے نام کی کناط یہ سب حرام کاریاں ہیں دوستو یہ سب بدماشیاں ہیں پھر ساری بدماشیاں ہم اللہ کے سامنے بھولیں گی اگر توبہ نہیں کی تو تو اس چیز سے فورن ہم توبہ کر لیں کہ اللہ ہم آپ کی نافرمانی میں آج سے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے بس اس نیت سے آپ میرے ساتھ یہ شیر پڑھیں پھر بس مجلس ختم اجم کے بیابان سے ہوں فرور گاجم کے بیاباں ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان پہ باس مسرور رہوں گا ارجم کے بیابا سے مقرورگا <سلام> گلستان پہ باز مسرور رہوں گا ارجم کے بیابا سے مقرورگا گلستان پہ باز مسرور رہوں گا <سلام>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 اور کبھی لوٹ کر پھرنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی, جی ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا باخر اداوان ان الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری ریس لگی ہوئی تھی یہ چاہ رہا تھا گھنٹہ ہو جائے میں نے دوں گا جی اشار پوری کتاب پڑھی ہے وہ کون تو بہت لمبے ہیں ہاں ہاں میں ہے اگلے حاضری میں اگلے ہفتے تو ہم نہیں ہوں گے یہاں ہمارا بھی اللہ تعالی نے بلاوا منظور فرمایا اللہ تعالی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ اس پیر کو جو اب آنے والی پیر ہے میرا عمرے کی ہے یہ حاضری کا ارادہ ہے الحمدللہ انتظام بھی سب ہو گیا اللہ تعالی حاضری نصیب بھی فرمائے میری کسی شامت عمل سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے اور میرے مرشد خطب عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ عبد المتیم صاحب عدام اللہ حضین بھی دی بنگلہ دیش سے وہاں حاضری حاضر ہو رہے ہیں حرمین شریفین میں تو بہت برس ہو گئے اور حضرت سے بیت ہونے کے بعد ابھی تک حضرت کی زیارت نہیں ہوئی یعنی بیت بھی ٹیلی فون پہ ہوا ابھی تک زیارت نہیں ہوئی تو بہت دل دل تڑپ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیارت ہے ہرمین شریفین کے ساتھ ساتھ میرے مورشید کی زیارت بھی قبول و مبرول عطا فرماتے اللہ تعالیٰ تو ان اللہ تعالیٰ اس پیر کو یعنی سترہ تاریخ کو روانگی ہے یہاں سے جدہ وہاں سے پھر مکہ شریف وہاں عمرہ کر کے تقریباً چھ دن کے بعد انشاءاللہ مدینہ شریف اور پھر مدینہ شریف سے واپسی دو مئی کو انشاءاللہ کراچی آپ سب حضرات سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات میرے لیے دعا کیجیے حاضر حاضر حاضرین و حاضرات سب سے گزارش کرتا ہوں سب سننے والوں سے کہ میری حاضری کے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرما لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے پاک کو اس نالائق سے خوش فرما دے مصروف فرما دے کچھ ایسا معاملہ بن جائے اگرچہ ہم تو بہت ہی نالائق ہیں لیکن کچھ ایسا معاملہ بن جائے کہ بس رحم آ جائے اللہ کو اور نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہماری معافی ہو جائے نوصرت ہو جائے گناہوں کی اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی بھی ہو جائے اور آپ حضرات سب مجھ کو وکیل بنا سکتے ہیں جو جا رہا ہو ہرمین شریفین کی حاضری کے لیے اس کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھائی دونوں دعائیں دعاؤں کا دعا کا کہنا سنت ہے حتیٰ کہ چھوٹوں سے دعا کرانا بھی سنت ہے تو چھوٹوں بچوں سے بھی میں دعا کے لیے کہتا ہوں بچوں منانے عبد المنان عبد المنان تو سنی نہیں رہا بھاگ گیا جواب سے بھی فائد سے بھی اور یہ بچہ کیا نام ہے عبدالسمد صاحب کا بیٹا عبد الرحمن اور وہ دوسرا کہاں ہے اچھا خیر سب بچوں سے سب حاضر، حاضرین و حضرات سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے اور سب حضرات جو ہے مجھے وکیل بنانا پسند کریں تو میں انشاءاللہ وہاں سب کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء دونوں کام انشاءاللہ تعالی تعالیٰ سب کی طرف سے سلام پیش کروں گا اور یہی نیت کروں گا کہ میرے مشین اور آپ حضرات کی اخلاص کی برکت سے میری حاضری قبول ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اللہ قبول فرمائے اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً پندرہ دن کا سفر ہے تو تمام مقامات سے مجالس بھی ملتوی رہیں گی انشاءاللہ پھر جب حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ پھر سے سلسلہ جوڑ جائے گا الحمدلہ. الحمدلہ. اللہ للہ اللہ A B I